آج پاکستانی طالبان کی بےبسی کمزوری پر پاکستانی نظام جس نے بیس سال تک عمارت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی غلامی کی آج ہم پر دانت نکال رہا ہے ہنس رہا ہے مذاق اڑا رہا ہے غر رہا اولائی دین کہتا ہے کہ ان طالبان کو یہ ٹی, ٹی پی والوں کو اور پاکستان میں لڑنے والے ہر مجاہد کو ان کے دین نے بےوقوف بنا رکھا ہے یہ ہم سے لڑ سکتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے ایٹم بم ہمارے پاس ہزاروں ٹینک ہیں جہاز ہیں اور تالبان کے پاس کیا ہے کیا ہے کچھ چیز دیکھی ہے تم لوگوں نے تالبان کے پاس طالبان کے پاس جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی کیا کہا طالبان کے پاس جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی اسے ایمان کہتے ہیں ایمان آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی ابراہیم علیہ السلاط وسلام کا ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو آگ باغ میں بدل جاتی ہے آنکھ باغ بن جاتی ہے پاکستانی نظام کو اس ابلیسی اور شیطانی نظام کو جس میں علماء کا قتل جائز ہے جس میں مدارس پر بلڈوزر چلا دینا جائز ہے جس میں مساجد کو زمین کے ساتھ برابر کر دینا جائز ہے جس میں مساجد اور مدارس کے اندر موجود علماء اور طلباء کو دیواروں کے ساتھ زمین دوست کر دینا جائز ہے اس نظام میں لال مسجد جیسے واقعات کو جرم نہیں سمجھا جاتا اس نظام میں عورتوں اور بچوں کو فائرنگ کر کے میڈیا کے سامنے کیمروں کے سامنے قتل کرتے ہوئے کوئی نہیں شرماتا اس نظام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں طالبان کہا جاتا ہے اس نظام کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں انہیں طالبان کہا جاتا ہے یہ طالبان علم ہے یہ طالبان اسلام ہے یہ اسلام کے خاطر اللہ کے خاطر ایمان کے خاطر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے طالبان کے گھروں کو جائیدادوں کو مال و دولت کو اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب چیزوں کو پاکستانی نظام نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود طالبان اور مجاہدین استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں پھر لوگ ہم پر ہنستے ہیں ایم بے وقوف کو دیکھو بھئی پاکستانی حکومت کے ساتھ بات کر لو تسلیم ہو جاؤ سرنڈر ہو جاؤ پاکستانی حکومت عام معافی کا اعلان کر رہی ہے تم بھی ایک درخواست دے دو پاکستانی حکومت تمہیں معاف کر دے گی بس کیا مشکل ہے عجیب بات اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے پاس جو چیز رہ گئی ہے وہ کیا ہے ایمان ایمان اسی ایمان کے بلبوتے پر اسی ایمان کے زور پر جو دراصل اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے آمن تو ورسول ہی ہے نا لا الہ الا اللہ الا محمد رسول اللہ اللہ کی حاکمیت پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ایمان یہی وہ ایمان ہے جسے شاعر کہتا ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تیغ تلوار کو کہتے ہیں تیغ نوکدار چیز کو کہتے ہیں یعنی اگر انسان مومن ہو مسلمان ہو تو بغیر اسلحے کے بھی لڑتا ہے اور الحمد ہم لڑے ہیں کلاشنکوف سے تیارے کو مارا جا سکتا ہے کلاشنکوف سے ہیلی کاپٹر کو گرایا جا سکتا ہے کلاسنکوف سے ٹینکوں کو توڑا جا سکتا ہے لیکن ہم لڑے ہیں الحمد للہ بغیر کے لڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے طالبان علیشان کو زندہ رکھے جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے غراء دینوں اس آیت کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ تمام باتیں اور یہ تمام منظر آ جاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے ہمیں گالیاں دی ڈان ٹپٹ کی سمجھانے بجانے کی کوشش کی <laughs> لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ امریکہ کے پاس یہ ہے وہ ہے اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تم کیسے امریکہ سے لڑو گے اللہ نے دکھا دیا ہم کیسے لڑے ہیں ہمارے شہدہ ہمارے غازی کیسے لڑتے رہے ہیں اللہ نے دکھا دیا اور انشاءاللہ اللہ پاکستان کے ساتھ جب ہماری جنگ اور بھی تیز ہوگی اور جب ہم اسلام آباد پر بیٹھے ہوں گے اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا اس وقت پوری دنیا دیکھ لے گی کہ ہم کس طرح لڑتے ہیں اور اللہ کے بندوں ہم اسلحے کے زور پر نہیں لڑتے ہم ایمان کے زور پر لڑتے ہیں اس لیے ہمارے مجاہدین کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط تر سے مضبوط ترین بنائیں راتوں کو اٹھیں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ اللہ کے سامنے رویا کریں کہ اللہ میں نے تیری خاطر ہجرت کی اور تو نے اپنی مہربانی سے اپنی محبت مجھے عطا کی کہ آج میں تیری راہ میں موجود ہوں جہاد میں موجود ہوں ہجرت میں موجود ہوں اتنے خطرناک قسم کے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں صرف اس طاقت کے جو تو نے دی ایمان کی طاقت کے ایمان کی قوت کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اے اللہ مجھے زلیل نہ فرما اے اللہ مجھے خوار نہ فرما اے اللہ مجھے مغلوب نہ فرما یہ اللہ تیرے دین کے لیے کھڑے ہیں تیرا دین بہت عالی ہے تیرے پیغمبر کے لیے کھڑے ہیں تیرا پیغمبر بہت اعلی ہے اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں لیکن تیرا نام بہت بڑا ہے تیرا مقام بہت اعلی ہے تیرا کام تیرے دین کا کام بہت اعلی ہے ہم اس کے قابل نہیں ہیں لیکن تو قبول کر لے تو قابل کی کیا ضرورت ہے تو قبول کر لے تو ایک معذور کو بھی قبول کر لیتا ہے تو قبول کر لے تو ایک ہاتھ پاؤں سے معذور انسان کو بھی قبول کر لیتا ہے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما جیسے تو نے طالبان افغانستان کو کابل پر حکومت بخشی اور وہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں اسی طرح ہمیں بھی اسلام آباد میں حکومت آتا فرما تاکہ ہم اسلام آباد میں اسلام آباد کر سکیں پاکستان میں جو اکثر نام ہے یہ بہت خوبصورت ہیں پاکستان یعنی پاک سرزمین پاک زمین تو جہاں نجاست ہو وہ پاک ہوتی ہے جہاں ناپاکی ہو وہ پاک ہوتی ہے جہاں سود ہو بدکاری ہو خیانت ہو ڈاکہ ہو چوری ہو بدماشی ہو وہ پاک زمین ہوتی ہے تو اس زمین کو پاک کرنے کے لیے ہم نے الحمد قیام کیا ہے اور اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ اللہ اسلام آباد کا کیا مطلب ہے جہاں اسلام ہوتا ہے نا تو اسلام آباد میں اسلام کدھر ہے ایک شخص جو ہے ریل میں سوار ہو رہا تھا اور اسلام اسلام آوازے لگا رہا تھا تو لوگوں نے زندہ آباد زندہ باد زندہ آباد شور مچانا شروع کیا تو بابے نے کہا اللہ تم لوگ کو غرق کرے میں اپنے بیٹے اسلام کو تلاش کر رہا ہوں ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے اسلام آباد نام رکھا ہوا ہے اور وہاں اسلام برباد ہے تو ان ناموں کو ان کے کاموں کے ساتھ مناسب کرنے اور مطابق کرنے کے لیے موافق کرنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں نام تو انہوں نے رکھ دیے ہیں اب کام کی باری ہے اسلام آباد اسلام آباد ہونا چاہیے لیکن وہاں اسلام برباد ہوتا رہا ہے ستر سالوں سے اسلام برباد ہے اب جو کوئی یہ باتیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ غر رہا الای دین ہوں ان کو ان کے دین نے بے عقوف بنا رکھا ہے الحمدللہ ہم اللہ کے عشق میں پاگل ہیں اللہ کے عشق نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے ہمیں دیوانہ اور پاگل بنا رکھا ہے اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کس نے استعمال کیے منافقین نے مشرقین نے آج بھی منافقین اور مشرقین میرے اور آپ کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں کھانے کو روٹی نہیں پہننے کو لباس نہیں کھانے کو خوراک نہیں پہننے کو پوشاک نہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی اٹمی حکومت سے لڑیں گے پاگل ہیں یہ بے ہیں الحمد ہم پاگل ہیں اللہ کی محبت میں پاگل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت میں دیوانے ہیں اور اللہ تعالی نے بیس سال تک جن دیوانوں نے جنگ کی انہیں فتح عطا کی یا نہیں کی ہاں افغانستان کے اور پوری دنیا کے جن دیوانے اور پاگل مسلمانوں نے امریکہ کے خلاف لڑائی کی جہاد کیا اللہ نے انہیں فتوحات سے نوازا یا نہیں پوری دنیا نے دیکھا انشاءاللہ چند سالوں میں انشاءاللہ اللہ چند سالوں میں پاکستان میں بھی یہی مناظر پوری دنیا دیکھے گی آج جب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو سننے والے یہی کہیں گے بعض لوگ یا اکثر لوگ کر رہا الاح دین ہوں ان کو ان کے دین نے بےوقوف بنا رکھا ہے ورنہ یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے افغانستان کے طالبان کے بارے میں بھی پوری دنیا نے یہی کچھ کہا تھا لیکن آج الحمدللہ وہ کابل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت کے قیام استحکام اور دوام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری ان باتوں کو بھی لوگ یاد کریں گے وہ بھی تعجب کریں گے وہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا آج کوئی ہم سے برہم ہے تو برہم ہی صحیح یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار اچھی بات کی تھی سچی بات کی تھی جیسے آج کل لوگ کابل کے طالبان کے بارے میں کہتے ہیں تو کل انشاءاللہ اسلام آباد کے طالبان کے بارے میں یہی باتیں کہی جائیں گی میں نے بیس سال پہلے کی بات آپ کے سامنے رکھی اور بیس سال بعد کی بات آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اسی سے یہ عبرت حاصل کر لیں کہ قرآن نے جو کچھ کہا سچ کہا